من السنة إذا تزوج غجل البكرة على السيب اقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه واللقض للبخاري كتاب النكاة في مطالق حديثة جزرهي هي آر یہ باب جو چل رہا ہے باب القسم کا چل رہا ہے یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنے کے بارے میں یہ باب چل رہا ہے یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عن کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص سے کسی غیر شادی شدہ لڑکی سے شادی کرے اور اس کے پاس پہلے سے بیوی موجود ہو تو اس بیوی کے پاس سات دن قیام کرے اور پھر اس کے بعد بیویوں کے درمیان دو ہوں یا تین ہو یا چار ہو پھر ان کے درمیان باری مقرر کر دے ایک ایک دن کی یا دو دو دن کی یا تین دن کی اور اگر کسی شوہر دیدہ عورت سے شادی کرے یعنی کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو سیبہ ہو یعنی اس کی پہلے شادی ہو چکی ہو پھر اس کو تالاب ہو گیا ہو یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو اگر ایسی عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس تین دن قیام کرے تین راتیں اس کے پاس گزارے پھر اس کے بعد بیویوں کے درمیان باری مقرر کرے تو یہاں پر حدیث کے اندر صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے تو جب کوئی صحابی یہ کہیں من السنت قضاء کہ سنت اس طرح سے ہے پھر اس کے بعد اس سنت کا ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرچہ یہ لفظ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے لیکن اس لفظ کے استعمال سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت مراد لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مراد لے رہے ہیں اور جو شخص سے ایک سے زیادہ شادی کرے تو اس کو چاہیے کہ اگر کسی باقیرہ عورت سے باقیرہ لڑکی سے شادی،, شادی کر رہا ہے اور اس کے پاس پہلے سے بیوی موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کے پاس سات دنوں تک سات راتوں تک قیام کرے یعنی ایک ہفتہ تک اس میں مسلحت کیا ہے اس میں مسلحت یہ ہے کہ تاکہ وہ عورت وہ لڑکی جو ہے مانوس ہو جائے انسیت پیدا ہو جائے اور اپنائیت محسوس کرنے لگے اور جہاں تک اگر کسی شادی شدہ عورت سے جس کو طلاق ہو گیا ہو یا جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اس سے شادی کرے تو پھر اس کے پاس تین دن ٹھہرے اور تین راتیں اس کے پاس گزارے پھر, پھر, پھر تقسیم مقرر کر دے بیویوں کے درمیان دن مقرر کر دے اس میں مسلحت یہ ہے کہ چونکہ وہ عورت پہلے سے ہاں شوہر دیدہ ہے ہاں شادی شدہ ہے اس لیے اس کے اندر اس کو اتنا زیادہ دنوں کی ضرورت نہیں یا اس کو انسیت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے سے ایک شوہر دیکھ چکی ہے اور اس کو تجربہ ہو چکا ہے اور اس طرح کے جو ہے مرحلے سے یا اس مرحلے سے گزر چکی ہے اس لیے اس کے پاس تین دن رہے پھر اس کے بعد باری مقرر کرے وعن ام رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی ان سے نکاح کیا تو ان کے پاس تین دنوں تک ٹھہرے رہے ان کے پاس تین دنوں تک قیام کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں میں حقیر نہیں ہے یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ ہے یعنی میں نے تمہارے لیے جو تین دن مقرر کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے نزدیک یا تمہاری میرے دل میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے یا تمہارا مقام اور مرتبہ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ سنت یہ ہے کہ آدمی اگر اس طرح کی عورت سے شادی کرے جو پہلے شادی شدہ ہو پھر اس کے بعد جو کا شوہر پہ ہو گیا ہو یا طلاق شدہ ہو تو ایسی عورت کے پاس جو ہے تین دن تک تین دنوں تک یا تین راتوں تک گزارے تو چونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے جو فوت ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر نکاح کر لیا تو اسی وجہ سے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دنوں تک رہے تو اب دیکھیے حضرت ارس رضی اللہ تعالی عنہوں کی جو پچھلی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم گزری ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ سنت یہ ہے تو اس حدیث سے ان کے اس لفظ کی تائید بھی ہو گئی کہ اگر طیبہ عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے شادی شدہ عورت سے تو اس کے پاس جو ہے تین دنوں تک رہتے اور اگر باقرہ سے کرتے تو سات دنوں تک رہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تین دنوں تک ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے تمہارے پاس سات دنوں تک رہوں اور اگر تمہارے لیے سات, سات دن مقرر کیا میں نے تمہارے پاس سات دن تک رہا میں تو اور دوسری بیویوں کے لیے بھی میں ان کے پاس بھی پھر سات سات دن جو ہے مقرر کر دوں گا تو سات دنوں کے پر جو ہے یعنی جتنی بیویاں ہوں گی سب کے یہاں میں سات سات دن رہوں گا اور اگر تم چاہتی ہو کہ تین دن کافی ہے تو پھر سب کے لیے تین دن مقرر کر دوں گا چونکہ ایک روایت میں ہے کہ سورن دار و کے اندر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دنوں کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا آپ کا دامن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ الفاظ کہے کہ کوئی ایسی بات نہیں میں جو جا رہا ہوں تین دن میں تو اس لیے نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے یا آپ کی عزت نہیں آپ کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس طرح سے رضی اللہ تعالی انہ نے اپنی باری اپنا حضرت عیشر اللہ تعالی عنہ کو حبا کر دیا تھا اپنی باری حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے دن مقرر کیا جیسے ہفتے میں دو دن یا جب بھی باری آتی ہے دو دن تین دن تو ان دنوں میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باری دے دی تھی تو ان دنوں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تھے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکم الائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باری کی تقسیم کرتے تو حضرت عشرہ کی باری بھی ان کو دیتے تھے اور سودا عنہا کی باری پر بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جاتے تھے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کئی بیویاں ہوں ایک سے زیادہ چار بیویاں ہوں تین بیویاں ہوں اور کوئی بیوی اپنا دن اپنی باری جو ہے کسی دوسری بیوی کو حبا کر دے تو اس میں اس کو حق ہے کسی دوسری بیوی کو اعتراض کرنے کا پھر اس میں موقع یا حق نہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کسی دوسری بیوی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں اپنی باری دی ہے جیسے تین بیویاں ہیں اب ایک بیوی نے اپنی باری دوسری بیوی کو دے دی کہ ہاں ان دنوں میں جو ہے شوہر جو ہے فلاں بیوی کے پاس جائے گا تو اب جو تیسری بی بھی ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس نے اپنا حق دیا ہے اس کا حق نہیں دیا ہے والحديث حسن ابن رحمت الله عليه کہتے ہیں اور وہ ابن زبیر یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے تابعی ہیں مشہور تابعین اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ اے میرے میری بہن کے لڑکے یعنی اے میرے بھانجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کو بعض پر باری کے سلسلے میں فضیلت نہیں دیتے تھے ہم میں سے بعض بیویوں کو بعض پر باری کے سلسلے میں فضیلت نہیں دیتے تھے ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی بیوی کی باری جو ہے دو دن مقرر کر دیں کسی کو, کسی, تھی, کسی کی تین دن کسی کی چار دن ایسا نہیں کرتے تھے بالکل برابر سرابر. فی ہی عندنا یعنی ہمارے پاس رہنے میں اور کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پاس چکر نہ لگاتے رہے ہوں کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے نہ رہے ہوں گھوم پھر کر کے ہمارے پاس خیر خیریت حال چال لینے نہ آتے رہے ہوں یعنی کم ایسا ہوتا تھا بلکہ روزانہ ہی آپ کا معمول ہوتا تھا لیکن فیدنو من کل نمر من غیر مسیح ہر عورت کے پاس ہر بیوی کے پاس گھر میں جاتے تھے اور ملاقات کرتے تھے حال چال خیر خیر لیتے تھے ضرورت کی چیزیں پوچھتے تھے من غیر بغیر ان سے ملے ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے پاس حال چال لیتے تھے ملاقات کرنے جاتے تھے لیکن کسی بیوی سے ہم مستری نہیں کرتے تھے کسی بیوی سے اس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کرتے تھے مگر یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے پاس پہنچ جاتے جس بیوی کا دن ہوتا وہ ہو. اس کے پاس پہنچ جاتے یعنی تمام بیوی گیارہ بیویاں تھی آپ کی ہاں تو سب کے پاس ملاقات کرنے سب کے پاس جاتے تھے پھر آخر میں اس بیوی کے پاس جاتے تھے جس کا دن ہوتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے پاس رات گزارتے تھے یہ عدل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اور یہ اس میں یہ بھی پتا چلا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ اگر کسی بیوی کی باری ہے اور گھر پاس پاس میں ہے ہاں اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو بالکل جس بیوی کی باری ہو دوسری بیوی کے یہاں جا ہی نہیں سکتا جا سکتا ہے خیر خیریت لے سکتا ہے ہاں اور جو ہے ضرورت کے سامان لا سکتا ہے ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن جس بیوی کا حق ہے رات اسی بیوی کے پاس گزارے گا اس کا حق ہے اس میں حق تلفی نہیں کرے گا اور صحیح مسلم کی روایت ہے, رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے سب کے پاس جاتے تھے جیسا کہ ابھی اوپر اس کی تھوڑی سی تفصیل گزری پھر ان سے قریب ہوتے جاتے اور ان سے قریب ہوتے لیکن رات کس کے پاس گزارتے جس بیوی کا حق ہوتا ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي ما طفئ اين انا غدا يريد يوم عائشه رضي الله عنها فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشه متفق عليه عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم اپنے مرز الموت میں پوچھتے تھے بار بار پوچھتے تھے کہ کل میری باری کہاں ہوگی میں کل میری باری کہاں ہوگی یعنی دیکھیے غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں بھی آپ کو جو ہے احساس تھا کہ تمام بیوی جس بیوی کا حق ہو اس کے ہاں آپ کو پہنچے رات گزاریں تو آپ پوچھتے تھے میں کل کہاں رہوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا, انہا کے دن کے بارے میں بویا کے ہاں تلاش میں تھے کہ کون سا دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن کب آئے گا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ عورتوں میں آپ کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور یہ فطری چیز ہے یہ قلبی میلان ہے ہاں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری تقسیم کے بارے میں فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ہاں میں جس کا مالک ہوں اور جس پر مجھے کنٹرول ہے اور میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جس کا میں مالک نہیں ہوں یعنی دل کا میں مالک نہیں ہوں اگر دل کا مہلان کسی بیوی کی طرف زیادہ ہو تو اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا یہ مقصد ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا کہ کتنی جلدی جو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا دن آ جائے تو یہ جب قیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بیویوں سے اجازت لے لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہے کہ اس بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ خدمت کرتی رہیں تو ویسے بھی قلبی میلان اور طبیعت زیادہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنا کی طرف تھی تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں آپ بار بار پوچھتے تھے تو تمام بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہا اجازت دے دی م یا م یہ کہ اجازت دے دی کہ آپ جس بیوی کے پاس چاہیں رہے جس بیوی کے کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیماری کی حالت میں ادھر ادھر جانا یعنی جانا اور جو ہے اٹھنا حرکت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کہیں ایک جگہ میں رہوں اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رہیں تو تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ جس بیوی کے یہاں چاہیں رہیں فکانتا تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ کے گھر میں رہنے لگے اور اسی حالت میں اور انہیں کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کی بھی اجازت ہے اگر ساری بیویاں کسی ایک کے لیے اجازت دے دیں کسی خاص موقع سے کسی خاص حالت میں تو کوئی بات نہیں ہے اپنے حق سے دست بردار ہو رہی ہے تو ایسی کوئی اس میں کوئی حرط کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرآ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَحْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ اُتَّفَقُ دَعْرِ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتعادل اس میں بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے نام نکالتے اب چونکہ ایسا یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہاں پر کسی کو اختیار کر کے نہیں لے جا سکتے تھے ورنہ تو نہ صافی ہو جاتی بیویوں کو اعتراض ہوتا تو جب آپ سفر پر جاتے تو آپ پورا اندازی کرتے بیویوں کے درمیان اور جس بیوی کا نام نکلتا آہ, اس بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں لے جاتے تھے ایسا نہیں کہ حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ یا کسی دوسری بیوی کو آپ زیادہ چاہتے رہے ہو تو اس کو لے جاتے رہے ہو نہیں پورا اندازی کر لیتے اور اس طرح کے معاملات میں قرآن کی جا سکتی ہے اندازی کی جا سکتی ہے ہاں؟ لیکن اندازی ایک الگ چیز ہے اور کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے فال نکالنا یہ دوسری چیز ہے یہاں پر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فال نکال لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال نکالتے تھے نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بیوی بی کو لے جائے یا نہ لے جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاں یا نہیں والا فیصلہ یا فال نکالتے رہے ہو نہیں بلکہ کسی بیوی بی کو لے جاتے تھے لیکن اب کس کو لے جائیں اس طرح کے معاملے میں فال نکالا جا سکتا ہے ہاں کسی اس طرح کا معاملہ ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی کمپٹیشن ہوا ہاں اور کوئی مسابقہ ہوا جس میں چند لوگوں کے نمبر، نمبرات برابر آئے ہاں تو اگر گنجائش نہیں ہے سب کو تو پھر قرآن دازی کے ذریعے سے جس کا نام نکلے گا جس کا نصیب ہوگا وہ اس کو انعام مل جائے گا تو اس میں اور فال نکالنے میں فرق فال یہ ہے کہ جیسے جاہلیت میں نکالتے تھے اور آج بھی نکالتے ہیں آج بھی نکالتے ہیں زمانے جاہلیت میں یہ کرتے تھے کہ ترکش میں تیر رکھ دیتے تھے اور خاص کر کے یہ اپنی ہستی اور بزرگوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے ترکش کے تیر اور اس میں تیر تو تیر پہ کچھ تیروں پر ہاں لکھا رہتا تھا اور نہیں لکھا رہتا تھا اور کچھ تیر خالی ہوتے تھے تو وہ کچھ کام کرنے کا ارادہ کرتے تو بدھ کے پاس جاتے ہستی کے پاس اور وہاں جو ہے ترکش جو ہے یہ تیر نکالتے فال نکالتے اگر ہاں نکل آتا تو اس کام کو کر اور نہیں نکلتا تو کام کو نہیں کرتے تو اور خالی نکلتا تو دوبارہ پھر قورآ اندازی یہ کرتے فال نکالتے تو اس کی شریعت میں ممانات ہے لیکن قرآن اندازی کی ممانعت نہیں ہے اور کیونکہ اس میں کسی کو اگر اختیار کریں گے تو دوسری بیوی بی سمجھے گی کہ جو ہے ہماری حق تلخی ہو رہی ہے ان کو کیوں لے گئے اس لیے دونوں میں سے کسی یا جتنی بھی تین یا چار بیویاں بی ہوں تو قرآن اندازی کر لیں کسی بھی معاملے میں اس طرح کی اس طرح کی چیزوں میں قرآن اندازی کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ثنابی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے اور جس بیوی بی کا نام نکلتا تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ اللہ علیہ اس بیوی بی کو اپنے ساتھ لے جاتے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وان عبد اللہ بن سماعه رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ رواح البخاری یہ بیویوں کے ساتھ اسر معاشرت کے بارے میں یہ حدیث ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اپنی بیوی کو اس طرح کوڑے نہ مارے جس طرح سے غلاموں کو کوڑے لگائے جاتے ہیں یا غلاموں کو مارا جاتا ہے سبق سکھانے کے لیے کہہ لیجیے اس کی اصلاح کے لیے کئی طریقے بتائے اسٹیپ بائی اسٹپ ہاں پہلا یہ ہے کہ آدمی ہاں اگر بیوی کے اندر کوئی عائب ہے تو اس کو سمجھائے بتائے سکھائے شریعت کی روشنی میں اس سے بات نہیں بنتی ہے سمجھتی ہے تو کسی دوسری خاتون کے ذریعے سے اس کی ماں کے ذریعے سے بہن کے ذریعے سے بہرحال آ, اس کو نصیحت کرائے اگر اس کی بھی اس سے بھی کام نہیں بنتا ہے آ, تو شریعت میں کس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بستر بھی الگ کرے تو ہاں یہ نہیں کہ بیوی کو جو میں کے بگا دے ہاں بلکہ اسی گھر میں بستر اپنا الگ کر لے دوسری جگہ سوئے اور اگر کوئی سمجھدار اپل مند اور بغیرت باغرت بیوی ہوگی ہاں تو اتنا ہی اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور اس اس اس سے سے بستر الگ کر لیا ہے ہے بہت بڑی چیز ہے یہ اور اگر اس کی بھی اس سے بھی کوئی بیوی جو ہے باز نہیں آتی ہے تب شریعت میں مارنے کی اجازت ہے لیکن وہ بھی چہرے پر نہ مارے اور ایسی مار نہ مارے کہ جس سے جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے زخم لگ جائے بلکہ ہلکی مار مارے اجازت ہے بیوی بی کو تمبی کرنے کی اگر وہ راستے سے ہٹتی ہے اور شریعت کے خلاف کوئی کام کرتی ہے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے یا نافرمانی کرتی ہے کہ ضرورت پڑ گئی اس کو تمبی کرنے کی تو پھر جو ہے اس کو بالكل بے تحاشا غلاموں کی طرح سے نہ پیٹے كوڑے نہ برسائے بلکہ مختصر طور پر عورت کے لیے مختصر سی تعدیب مختصر سی ہلکی سی چپت بھی عورت کے لیے کیا ہوگی ہاں غصہ ہو جانا ہی عورت کے لیے اگر کوئی ٹھیک ٹھاک اور باغیرت عورت ہے سمجھدار عورت ہے تو اس کے لیے رہے کافی تو شریعت میں اس کی اجازت ہے تنبیہ کرنے کی لیکن اس کے حدود اور قیود ہیں ہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بالکل ہاں لے کر کے لاٹھی اور ڈنڈا لے کر کے ہاں غلاموں کی طرف سے پٹائی کی جائے ایسا ایسا ایسا, ایسا کرنے کی ہاں اجازت نہیں ہے بلکہ کیا اختلافات آگے بڑھے حا کہ اگر آپس میں اس طرح کی جو ہے نا اتفاقی ہو رہی ہے تو دونوں طرف کے لوگ جو ہے کچھ لوگ بیٹھے اور دونوں کو سمجھائیں اختلافات کا حل ہو ہاں اور اگر پھر بات نہیں منتی ہے اور گزر بسر نہیں ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں بات نہیں بن رہی ہے تو پھر کیا ہے شریعیت نے اجازت دی ہے کئی طلب مرد کو اجازت دی ہے کہ مردے طلاق دے دے اور اگر کیا کہتے ہیں عورت نہیں رہنا چاہتی ہے تو خلا لے لے جیسا کہ اگلا باب خلا سے مطالب ہے. تو اس طرح سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری سنتیں شریعت کے اندر بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم ہاں خیم خی خیرکم لے اہلی, اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل ویال کے نزدیک بہتر ہو اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو ہاں باہر بہت منتقل پرہیزگار اور جو ہے تقوی شعار ہیں اور بیوی کے سامنے بہت سارے جو ہے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے باہر کا باہر بڑے اخلاق سے رہتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ اخلاق حسن اخلاق کے پیک کر بالکل اور گھر میں معاملات جو ہے بالکل الٹے ہیں کہ گھر میں جو ہے غصہ جو ہے ہاں پیشانی سے اترتا ہی نہیں ہے ہاں سب کچھ تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے لحاظ کرنا چاہیے ہم سب کو اور تمام لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہماری گھریلو زندگی بڑی ہاں گھریلو زندگی ہی ہم کو پرکھنے کے لیے معیار ہے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ وقت گزرتا ہے آدمی کا اخلاق وہی تو پتا چلتا ہے ہاں, سال میں ایک بار کسی سے سلام کلام دعا ملاقات ہو گئی تو پھر ہاں وہ تو سمجھے گا کہ بڑا اچھا آدمی ہے جب بھی ملتا ہوں سال میں ایک بار ملتا ہوں تو کھلاتا پلاتا اور بات چیت کرتا ہے لیکن ہاں جب جس سے بار بار ملنا ہو معاملات جس کے ساتھ زیادہ ہو تب آدمی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے ہاں ورنہ تو کبھی ہاں, کبھار کی ملاقات سے پتہ نہیں چلتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ آدمی تو ہاں برابر رہتا ہے تو گھر والوں کے نزدیک اگر گھر والوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہاں یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے متقی پرہیزگار ہے تو سمجھا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے بابل قسم ختم ہو گیا ہے اگلا باب خلع کا ہے۔ نکاح کے بعد اب خلع ہے اس کے بعد چند حدیثیں اس میں ہیں اور پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل ہیں۔ خلع کس کو کہتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں ان کو خلع کا لفظ معلوم ہے سب. سب لوگ جانتے ہیں۔ ہاں خلع یخلع معنی ہوتا ہے اتارنا۔ ہاں فخلعن عليك انك بالوالد مقدس قوا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام پلمسا ربو کا فخلا ان علیک پر جب آگ دیکھ کر کے آگ کی تلاش میں پہنچے تو موسل وسلام کو آواز سنائی دی انبو کا فخلا ان علیک میں تمہارا رب ہوں اور تم جوتے اتار دو اپنے جوتے تو فخلا نالخ اخلا کہ اللہ تعالیٰ نے اور تو نالخ کا مطلب اپنے جوتے اتار دو تو خلا اخلا کیا ہوتا ہے اتارنا اور کپڑا بھی اتارنے کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں خلا سیابا میں نے اپنے ہاں یا خلا ات میں نے اپنے کپڑے اپنا ڈریس اتار دیا تو اس سے خلا اخلا ہوتا ہے اتارنا اور ہاں اسی طرح سے اس کے بعد گراہ اور بندھن کے کھولنے کے چونکہ مرد جو ہے مرد کے نکاح میں ہوتی ہے عورت اور میں ہو جاتا ہے اخدی کیا ہوتا ہے اقدا اسی سے گرا ہوتا ہے تو گویا کہ نکاح کے بندھن میں دونوں بدھ جاتے ہیں تو خلا جب عورت لیتی ہے تو گویا کہ مرد اس کو, ہاں اس کو کیا کہتے ہیں چھوڑ دیتا ہے اس کی گرہ کیا کرتا ہے کھول دیتا ہے تو اس طرح سے خلا کا یہ معنی ہے اور شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مرد کو ناپسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے تو وہ عورت شوہر کو کچھ دے کر کے شوہر نے جو مہر دیا ہے یا جو اس کو تحفے تحفظ دیے ہیں اس کو واپس کر کے شوہر جو ہے یہ عورت اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے اسی کو کھلا کہتے ہیں دیکھیے سر دونوں اجازت دی ہے تلاق کی بھی اجازت ہے اور کھلا کی بھی اجازت ہے طلاق مرد دے, دے گا اور کھلا جو ہے عورت لے گی کھلا عورت لے گی ایک واقعہ جو اس سلسلے میں بہت مشہور ہے وہ ایک صحابیہ ہے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے حبیبہ بنت سہل طبیلہ انصار کے یعنی مدینے کی یہ خاتون تھی اور ان کی شادی ثابت بن قیس سے ہو گئی ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ روایت میں ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے بلکہ بدسورتھی ان کا چہرہ وغیرہ رنگ وغیرہ اس طرح کا نہیں تھا ہاں دیکھنے میں اچھے نہیں معلوم ہوتے تھے اور ان کے برخلاف جو ہے حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہ کافی خوبصورت تھی اور کافی اچھی تھی تو اب ظاہر سی بات ہے فطری طور پر طبیعت ان کی جو ہے ثابت بن قیس کے ساتھ جو ہے رہنے کی نہیں چاہتی تھی نہیں یا ہوتی تھی یہ طبیعت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن قیس ما عیب علیہ خلق دین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ابن قیس کے اخلاق میں بھی کوئی عیب نہیں پاتی ہوں اور کمی نہیں پاتی ہوں اور دینداری میں بھی ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اخلاق بھی ان کا اچھا ہے اور دینداری بھی ان کی اچھی ہے دیندار آدمی ہے با اخلاق آدمی ہے مجھے ان کے اندر کوئی عیب نہیں مل رہا ہے اکراہل کفرافل اسلام لیکن میں ناشکری کو اسلام میں پسند نہیں کرتی ہوں اکر القر میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں یعنی کفر سے مراد یہاں پر کیا ہے کفران العشیر ہے. یعنی شوہر کی نافرمانی فرمانی مراد ہے شوہر کی ناشکری مراد ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ سب کو خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ تو کسی خاتون نے کہا کہ پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیونکہ میں نے کو جہنم میں زیادہ دیکھا عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس گناہ کی وجہ سے کون سا ہمارا گنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمائے کے ہاں ان نقن تکفرشیر اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم لوگ جو ہے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو پھر اسی حدیث میں غالباً ہے یا دوسری حدیث میں کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے زندگی بھر جو ہے خیر اور بھلائی کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اگر وہ اپنے شوہر کے اندر کوئی کمی دیکھ لیتی ہے کوئی اس کی کمی ہو جاتی ہے کسی چیز میں تو کیا کہہ دیتی ہے فوراً ہی کہہ دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ہاں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھا کوئی خیر ملا ہی نہیں کوئی ہم کو آرام ملا ہی نہیں تمہارے ہاں جب سے آئی ہوں تب سے جو ہے ہاں پریشان ہی ہوں اب دیکھیے اس طرح سے ہاں, کوئی ایک بات ہوتی ہے تو ایسا آدمی تجربہ کرتا ہے جو شا... بیویوں والے ہیں شادی شدہ لوگ ہیں وہ تجربہ کرتے ہوں گے ایسا ہاں کہ بیویوں کی طرف سے کبھی کبھار ایسا ایسی کوتا ہی ہو جاتی ہے تو اسی کو جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چونکہ تبی, تبی, طور پر میں ان کو پسند نہیں کرتی ہوں ہاں جبکہ وہ دیندار ہیں اچھے اخلاق والے ہیں لیکن طبیعت ہے میری کہ میں ان کو جو ہے ناپسند کرتی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کسی بات کا حکم دے اور میں نافرمانی کا شکار ہو جاؤں میں وہ کام نہ کروں تو اس سے مجھے ڈر لگتا ہے لہذا جو ہے میں اس سے الگ ہونا چاہتی وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے الگ ہونا چاہتا الگ ہونا چاہتی ہوں یعنی خلا لینا چاہتی ہوں آزاد ہونا چاہتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ا تارو دین علیہ حدیقته انہوں نے آپ کو جو تحفے میں یا مہر میں جو باغ دیا تھا کیا تم ان کے باغ کو واپس کر دو گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر ہاں کیا تم جو ہے ان کے باغ کو جو انہوں نے آپ کو دیا تھا اس کو واپس کر دنگی اپ تو انہوں نے کہا کہ حبیبا بنت سال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں واپس کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ثابت ابن قیس کو بلایا اور کہا کہ اقبل اقبل الحدیقۃ کہ اپنا باغ لے لو وقل لقھا طلیقۃ اور ان کو ایک طلاق دے دو تو اس سے کئی باتیں معلوم سے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو حاصل ہوتا ہے اور خلا لینے کا حق جو ہے وہ عورت کو حاصل ہوتا ہے مرد اگر طلاق دیتا ہے تو بیوی کو مہر میں جو دیا ہے اس کو واپس وہ نہیں لے سکتا ہاں اگر اس نے جو ہے ملاقات کے بعد طلاق دیا ہے تو اور اگر کسی عورت سے صرف نکاح ہوا اور نکاح کے بعد جو ہے طلاق ہو گیا ملاقات پہ ہوں رخصتی نہیں ہوئی تو آدھی آدھا مہر جو ہے واپس کرنا پڑے گا آ, آ, آدھا مہر جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا آدھی مہر کے آدھا مہر آدھی مہر واپس کرنا پڑے گا تو لیکن اگر کوئی عورت جو ہے کھلا لیتی ہے تو پھر اس کو شوہر نے جو آ, مہر میں جو کچھ بھی دیا ہے چاہے پیسہ ہو چاہے باغ ہو یا کوئی چیز ہو کوئی سامان ہو گولڈے ہو یہ جو کچھ بھی دیا ہے شوہر کو دیکھیے کتنی مسئلہ شریعت, کی دیکھے, ہے شریعت کی. اس لیے واپس کرنا پڑے گا جب عورت نہیں رہنا چاہتی تو پھر شوہر کا جو دیا ہوا ہے اس کو واپس کر دو اپنی دوسری جگہ شادی کرے گا اس میں ہاں کچھ دینا لینا پڑے گا کہ نہیں اس لیے جو ہے آ? شریعت نے کہا کہ اسے تم دے دو اور اگر شوہر نہیں لینا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں اسی طرح سے مہر کا مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے شوہر نے طلاق دے دیا اور جو ہے جس عورت کو طلاق دیا متعلقہ عورت جو ہے باہر کو واپس کرنا چاہتی وہ نہیں لینا چاہتی تو کوئی بات نہیں کھا سکتے ہیں لے سکتا ہے شوہر ہوں لیکن اس کا حق نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہاں اگر کوئی عورت طلاق دیتی طلاق لیتی ہے تو یہ جو طلاق یہ خلا جو لیتی ہے تو یہ جو اس کو شوہر طلاق دے گا تو یہ طلاق اصل میں وہ تلاق نہیں ہے کون سی طلاق جو شوہر دیتا ہے یہ اصل میں طلاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیا جاتا ہے خلا میں ورنہ تو یہ اصل میں فص ہے فسے کا مطلب کیا ہے نکاح کو کینسل کرنا ہے توڑ دینا ہے ختم کر دینا ہے کیونکہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کو تین مہینے کی عدت گزارنی پڑے گی اور کھلا لینے کی صورت میں عورت صرف ایک مہینے ایک مہینہ جو ہے انتظار کرے گی وہ بھی کیوں کیوں انتظار کرے گی ہاں تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت حمل سے تو نہیں ہے اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے اگر بچہ ہے حمل ہے تو پھر یہ بچہ جو ہے اس شوہر کا مانا جائے گا جس نے اس کو کھلا دیا ہے تاکہ نسل کا پتا نسل کا پتہ چل جائے کیونکہ ایک مہینے میں ایک حیض میں پتہ چل جاتا ہے ایک حیض میں پتہ چل جاتا ہے کہ عورت حمل سے ہے کہ نہیں ہے تو یہ ہے شریعت کے اندر ایک مسئلہ اور اس تعلق سے جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی شوہر سے کھولا لیتی ہے تو کیا دوبارہ نئے نکاح سے ہاں یا کہہ لیجئے دوبارہ اس کی طرف رجوع کر سکتی عورت تو اس میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت اس شوہر سے شادی دوبارہ کر سکتی ہے رجوع نہیں ہے اس میں. اس میں میں رجوع نہیں ہے رجوع کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ فسٹ ہے فسٹ ہے طلاق نہیں ہے طلاق میں رجوع ہے کہ عورت طلاق دے تو ایک عدت میں جو ہے رجوع کر سکتا ہے لیکن چونکہ خلا ہے اس لیے ہاں نہیں ہے اس میں البتہ نئے نکاح سے جو ہے وہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے نیا نکاح نیا نہیں نئی مہر مقرر کر کے جو ہے شادی کر سکتا ہے اس میں اگر کچھ پوچھنا ہو تو بتائیے میں تمہیں تالاب دیتا اور یہ طلاق بھی کیا کہتے ہیں چھوڑ نہیں مانے کیونکہ تالک کا لوگوی مانا کیا ہوتا ہے چھوڑنا ہاں نہیں, نہیں غلط ہے تین بار کی ضرورت نہیں ایک بار کہہ دیے بس ٹھیک ہے نکاح کر لینے کے بعد اگر کسی نے جو ہے کسی عورت کو طلاق دے دیا ہاں دو تین گھنٹے میں اگر طلاق دے دیا تو عدت گزارے گی عورت عدت گزارے گی تین مہینے کی مدت ہوگی عورتیں جو ہے وہ تین مہینے کی عزت گزارے گی پھر اگر کیا کہتے ہیں اگر ایک دو گھنٹے میں طلاق دے دیا تو اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے اور اگر ابھی نکاح ہوا ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں تلاق دے دیا تو میں دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا اسی کی بات کر رہے ہیں دوسری کی بات کر رہے ہاں توجو کا ہے نا تلاک میں تو رجوع ہے فرسٹ سے کھلا میں رجو نہیں کھلا میں اگر کسی نے کھلا دے دیا اور تو پھر اس سے رجوع نہیں ہوگا بلکہ نیا نکاح نیا نئے سرے سے مہر مقرر کرنا پڑے گا ولی ابی داود اور ترمین اختلاط فجال فضالبی صلی الله علیہ وسلم یہاں پر واضح کر دیا کہ ابو داؤد اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت ایک حیض مقرر کی اور یہ بھی وہ طلاق والی عدت نہیں ہے بلکہ یہ اس مسلحت کے تحت یہ عدت مقرر کی گئی ہے. چلیے آج کا درسے ہی تک رکھتے ہیں السلام علی علی علی علی. علیکم